كفا. الصلاة والسلام على سبيل الرسول وخاتم الحمدية أما بعد فعوذ بالله السميع على اليوم من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله تعالى كتب أنزلها على أبيائه وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعده وكل حسن الله تعالى پہلے و کا ہی تذکرہ چل رہا تھا میں فرشتوں کا تذکرہ آیا وہ بھی اسی مناسبت سے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو انبیاء تک پہنچانے کا کام بھی کرتے ہیں تو اس مناسبت سے فرشتوں کا تذکر ابھی بیچ میں انبیاء امبیانی السلام کی بحث کو مکمل کرتے ہوئے آخر میں ماتن و شاعر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ کتابیں نازل فرمائی ہیں انبیاء علیہ پر مشہور بڑی کتابیں جو خاص طور پر احکام شریعت صورت میں آئی تو آپ ضرور انجیلات پر اور انجیل حضرت حضر صلاحت پر زبود علیہ پر نازل ہوئی اور اس کے علاوہ شنیفے اب علیم صلاح پر نازل ہوئے حضرت علیہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ حضرت موسٰ علیہ السلاۃ السلام پر اقلاعات کے علاوہ مختلف روایتیں ہیں اس لیے تعین نہیں کرنی چاہیے بعض ہے حضرت علیس علیہ اللاۃ پر تیز شریفے ابراہیم علیہ السلاۃ السلام پر بعض روایت مدس ملتا ہے خود مسا علیہ السلاۃ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سے ہٹ کر کے قرآن کے حرم ہونے کے بعد بلکہ غرب ہونے سے پہلے جی غرب ہونے سے پہلے پہلے دس صحیح نازل ہوئے وہ تو اس کے بعد پھر جا کر یعنی بات ملی غرب ہونے سے پہلے دس صحیح ملے تو مختلف روایتیں ابراہیم علیہ پر کے بارے میں دس کی روایتیں بھی ہیں بیس کی بھی ہیں تو بہرحال مختلف صحیح اور مختلف کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں علیہ نصرۃۃ والسلام پر نازل فرمائی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمر بھی ہیں یعنی کئی سارے احکامات کو حکم دیا ہے کئی ساری باتوں سے منع کیا ہے کئی سارے وعدے ہیں کہ وعدے کیے گئے ہیں کہ جنت میں مرنے کے بعد ایسے ایسے ہلاک ہو گئے یہ کچھ ملے گا وعدہ کیا ہے اور کچھ واحد سنائی ہیں کہ ایسے کیا تو یہ سزا علیہ وعدے بھی ہیں واحد بھی ہیں اس کے بعد شارق فرماتے ہیں کہ اس سے یہ کبھی بھی نہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات متعدد ہے نہیں اللہ تعالی کی صفت کلام وہ ایک ہی ہے وہ واحد ہی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ تعالی کی صفت کلامیاں ایک ہی ہیں ہاں صفت کلام ہونے میں تعدد ضرور ہے کہ اس میں امور امر بھی ہے نہیں بھی ہے وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے سب کچھ ہے لیکن یہ محض یہ تبدیلی اور تفاوت جو ہے بے اعتبار الفاظ کے ہیں اور بس صفت کلام ہونے میں یہ سارے کے سارے کیا ہیں ایک ہیں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے نہیں بلکہ صفت کلام ہونے میں سب کے سب کیا ہے مشترک کی؟ ہے یہ لمبی چوڑی بحث ہے جس کو خود شارع نے مقدمہ کے اندر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام پر تو وہاں پر بس اس کی طرف یہاں اشارہ ہی کرتے چلے ہیں کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی صفت کلام وہ ایک ہی ہے صفتِ کلیم ہونا متکلم ہونا لیکن اس سے متعلقہ چیزیں باعت بار جو ہیں یہ جو اس کا اعداد آ ہے اور اختلاف آ ہے یہ الفاظ کے اعتبار سے فرق ہے اور پڑھنے کے اعتبار سے یہ سننے کے اعتبار سے فرق ہے ورنہ صفت کلام ہونے میں یہ سب کے سب کیا ہے برابر ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اسی اعتبار سے یعنی اس کے اعتبار سے کہ اعتبار تلفظ کے اور اعتبار پڑھنے یا سننے کے تو ان اسمانی کتابوں میں سب سے اکثر کیا ہے قرآن مجید اور پھر بقیہ اسمانی کتابیں سب سے بہتا ہے。قرآن مجید پھر بچے کتابیں لیکن یہ فضیلت ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام دوسرے کلاموں سے افضل ہے نہیں بلکہ اعتبار پڑھنے کے اعتبار سننے کے اعتبار الفاظ کے یہ افضل ہے صفت کلام ہونے میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ والا کلام اس کلام سے افضل ہے نہیں بلکہ اعتبار الفاظ کے بحیثیت کلام ہونے کی کوئی فضیلت نہیں ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے تو صرف کلام ہونے میں سب کے سب مشترک ہیں اگر فرق ہے تو کس اعتبار سے ہے الفاظ کے اعتبار سے پڑھنے کے اعتبار سے سننے کے اعتبار سے اس کو ایسے ہی سمجھے جس طرح شارے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح خود قرآن مجید ہے پورا تو پورا کا پورا پرانی مجید بحیثیت کلام اللہ ہونے کے کلام الہی ہونے کے اس میں کوئی فرق نہیں کسارا کسارا قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے لیکن خود قرآن کریم کے اندر کیا ہے کئی ساری صورتیں کئی ساری آیتیں افضل ہیں کئی سورتیں صورتیں کئی ساری آیتیں کیا ہیں افضل ہیں جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورتوں کے بارے میں کہ افضل قرآن صورت البقرا قرآن مجید میں سب سے افضل صورت کیا ہے سر بکرا ہے آیتوں کے اعتبار سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آزم فی اللہ تعالی آیت ہے کلام القرسی سرحیم کے بارے میں فرمایا کرآن ہر چیز کے ایک دل ہوتے اور قرآن مجید کدی سورہ یاسین ہے سورہ اخلاص کو سے قرآن فرمایا گیا کہ یہ یعنی اس کا ایسا ہے کہ یہ سلو سے قرآن ہے اس میں کئی سنی باتیں ہیں تو یہ جو افضلیت آ رہی ہے خود قرآن مجید کے اندر بیان دی گئی کہ یہ سر وفصل یا یہ آیا تفصل تو یہ افضلیت جو ہے کس اعتبار سے پڑھنے کے اعتبار سے سننے کے اعتبار سے الفاظ کے اعتبار سے وہ کس لیے کس طور پر کہ بعض دفعہ کئی سارے الفاظ میں اور کئی ساری چیزوں میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے سورہ اخلاص ہے اس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا ذکر ہے دو مرتبہ اللہ کا نام ہے اللہ حد اللہ سمد آگے پھر ساری کی ساری زبائیں ہیں لم ی لب و بھی اورلم یق الز میں بھی اور لم یق الہو عفون احٹ یقین کے اندر بھی یہ سارے کی ساری زماعت اللّہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہیں تو ان کئی اتنی وجوہات کی بنا پر کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف زیادہ ہو رہی ہوتی ہے یا کہیں پر احکامات زیادہ ہوتے ہیں کہ جس میں نہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پر سنا زیادہ ہوتی ہے ان بنیادوں پر کئی ساری سورتیں اور کئی ساری آیتیں کیا ہو جاتی ہیں افسر ہو جاتی ہیں جس طرح صورت الخر ہے اس کی اپنی فضیلت ہے کہ اس میں نہیں بھی ہے امر بھی ہے وام بحقاس خود بھی نے کامانا کرنے والے ہیں اور لوگوں کو بھی کیا اچھائی کا حکم دینے والے تو خیر یہ جو تبدیلی ہے یہ جو فرق ہے اب شریعت کس اعتبار سے ہے الفاظ کے اعتبار سے ہے پڑھنے کے اعتبار سے ہے سننے کے اعتبار سے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح پورا پرانے مجید اللہ کا کلام ہے لیکن ایسے بات کو بات پر خضیلت ہے بحثیت الفاظ کے تو اسی طرح تمام کی تمام عصمبانی کتابیں بحثیت کلام ہونے کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن اس میں فضلیت ہے کہ سب سے اوثر کیا ہے قرآن مریض قرآن کریم کی وجہ سے اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں ان کے یا تو بالکل یہ احکام منسوخ ہو گئے ان کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی ہوگی ان کا لینا بھی منسوخ ہو گیا لیکن بعض احکام ہی کیا ہوگئے منسوخ ہو گئے اور بعض پہلے والے احکام وہ اس شریر کے اندر بھی ہیں بکیہ منظور ہوگی اللہ. رول موجود رول جی. اللہ تعالی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی کتابیں تبارک و تعالیٰ پر واحد کو اس نے میں بیان کیا ان کتابوں میں کلام الحالی ساری کی ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں وہ واحد اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایک ہے پہن تعدد والتفاوت یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام وہ کیا ہے کلام یہ ہے تحادد یہ جو تحادر ہے اور تفاوت جو ہے وہ الفاظ میں ہے المقروب پڑھنے کے اعتبار سے ہے سننے کے اعتبار سے ہے اعتبار ہے اسی اعتبار سے کون سا اعتبار ہے الفاظ سننے اور پڑھنے کے اعتبار سے قرآن سب سے افسل قرآن مجید ہے پھر تو آپ جی یعنی مشترکہ طور ایسا نہیں ہے کہ پھر تو آپ پھر جی. قرآن کلام واحد لال لا تصور تفصیل کا یعنی افضلیت کا کوئی تصور نہیں ہے ایک ایسے بات نہیں ای کلام ہونے کی کوئی افضلیت نہیں ہم یہ جی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا کلام ایسے وقت میں حیصیت کلام کی کوئی خضیلت نہیں ہے لیکن افضلیت کس اعتبار سے یا یا لیکن پڑھنے کے اعتبار سے لکھنے کے اعتبار سے ہے کہ بعد سنتے دوسری بات سے افضل ہو ماورضہ کی حدیث جیسے کہ تیسری حدیث میں وارغ ہے وہ حقیق کا اور تفضیل یعنی افسلیت کی اور افضل ہونے کی حقیقت راہ اتو افسل اس کا پڑھنا افضل پیشہ کے بعد جب اس میں زیادہ ہو اور ذکر اللہ تعالی اعلیٰ جی یاسم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور ذکر اللہ تعالی کی اکثر کہ یاسم اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو ان کی بھی بنیادوں کو ایسے وہ غلام حاصل ہو سکتے ہیں کہ اس میں نفع زیادہ ہو انہیں کی ذرے احکامات ہوں یا یہ کہ اسم اللہ تعالیٰ کا ذکر سب من پھر جو بدیاں کتابیں ہیں اب مصح القرآن قرآن ویڑ سے وہ منسوخ ہو گئی تلاوت ہوا اس کی تلاوت ان کا پڑھنا و کتابوں ان کا لکھنا تو بالکل یہ ختم ہو گیا لیکن اباز و حکامہ اور ان کے بعد احکام دیکھو یہ پہلے سب تلاوت اور کتابت ہے کہ نہیں لگا ان کا پڑھنا ان کی کتابت کیا ہو گئی ہے منسوخ ہو گئی ہے لیکن اباز و احکامہ ان کے بعد احکام کیا ہو گئے منسوخ ہو گئے ان میں باقی احکام کیا ہیں خود پرانے کریم کے اندر بھی موجود ہیں بس اللہ ہم سب کے حامی ناصر ہوں سب کا خیروا ہے سب کا اللہ دنیا جہاں کا مقدر کرنا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ